ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه اما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور صلی اللہ عليه وسلم بےسط کے ساتھ آپ کے وہ چار فرائض چار ذمہ داریاں جو بحثیت رسول آپ کے ذمہ لگائی گئیں وہ لذیب آشف المین رسول امین ہم یتلء علم آیات ہی و ذکی واحم القطاب الحکمہ و امکان قبل القیب العلم ان چار ذمہ داریوں پہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اس وقت جو بحثیت امتی ہماری چار ذمہ داریاں جو سایہ کریمہ میں جو میں نے اسٹارٹنگ اس میں پڑھی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لئے رحمت عامہ کا تقاضہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ اور لوگوں کے لئے اللہزین یتبعون رسول النبی الامی اللہزین یجدونہ مکتوبا عندہم في التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحبم علیہم الخبائث ون اس بحیح و نََرو ہو و تب انور اللہ ہوم الم اس میں پہلے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل بیان ہوئے امر بالمعروف کریں گے معروف کو پروموٹ کریں گے نیکی کو عام کریں گے ایک فضا نیکی کی بنا دیں گے بندہ نیکی کرنے پر مجبور ہو جائے گا جیسے آج کی ایک, ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں بندہ بدی کرنے پر مجبور ہو گیا یہ ایک ماحول کا اپنا ایک کام ہے کہ اریٹیٹ کر دیتا ہے بندے کو کہیں اگر مرچیں پیس رہی ہوں تو اگر اس ماحول میں چلا جائے گا آدمی تو نمازی کو بھی چھینکے آئیں گی اور بغیر نمازی کو بھی آئیں گی ماحول اثر کرتا ہے نا اریٹیٹ کرتا ہے فزیکلی اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی ماحول بندے کو ایریٹیٹ کرتا ہے اگر باہر ماحول و فجور کا ہے تو بندہ نہ چاہتے ہوئے اس میں مبتلا ہو جاتا فقر و فاقے کا ہے تو بندہ چوری پر مجبور ہو جاتا اسی لیے حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالی نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا تھا جب تک کہ حالات درست نہیں ہوتے تو ماحول امر بالمعروف کا مطلب ہے ماحول وہ پیدا کرنا کہ جس میں نیکی بڑھے جیسے بیج آپ کھیتی میں ڈالتے ہیں تو ایک ماحول پیدا کر ہل چلاتے ہیں پھر اس پہ سواگا چلاتے ہیں میڑا مارتے ہیں اس کو اس کا وطر چیک کرتے ہیں اس کو کھاد دیتے ہیں پھر بیج دیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ نہیں دیتے بلکہ پھر اس بیج کے نکلنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں آپ پھر گوڈی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی طرح اللہ تعالی نے اسلام کے کلمے کو ایک بیج کی شکل دی وہ دارا بلام مسلم کلم تو شجرۃن طیبن اسلحہ صاحب سما تو اس کلمے کو اگر ماحول دیا جائے تو پھر اس کی برکات نکلتی پھر وہ شجرۂ طیبہ بنتا ہے کہ دکان میں بھی پھل دیتا ہے میدان جنگ میں بھی پھل دیتا ہے کھیت میں بھی پھل دیتا ہے مارکیٹ میں بھی پھل دیتا ہے جج ہو تو بھی وہاں پھل ملتا ہے پھر اس اسلام کا اچھا مسلمان ہوتا ہے ایک مقصد ماحول پیدا کر انہا مانل من کا ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ منکر وہاں پہ نہ پی نہیں سکے سوسائٹی ایسی تیار ہوگی کہ منکر جیسے آدمی اگر میدہ سالے اور کوئی چیز ایسی چلی جائے جو اس کے میدے کے لیے درست نہ ہو تو وامٹنگ ہو جاتی کہاں آنا شروع ہو جاتی فوڈ پائزن ہو گئے وہ ایسی سوسائٹی سالے سوسائٹی ہوتی ہے کہ بدی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی اور بری سوسائٹی نیکی کو برداشت نہیں کر سکتی نبیوں کو نکالا نخر جن نکلیا شعیب اللہ زین عاما ہم نکال دیں گے آپ زیادہ دیر یہ برداشت نہیں کر سکتی بدی نیکی کو برداشت نہیں کر سکتی الٹ کے پھینک دیتی اور نیک ماحول بدی کو برداشت نہیں کرتی وہ ماحول پیدا کرنا اور تئی سال کی جو محنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے لگی کہ جس میں ایک آدمی سے گناہ ہوتا اور اس کو ایک عجیب چیز لگتی نیند نہیں آتی اس کو اور آگے رو رو کے کہتا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں جو صاف ستھرا بچہ ہوتا نا ذرا سب اس کو کوئی میل لگ جائے کوئی کپڑا تو رو رو کے ماں باپ سے آگے کہتا ہے یہ مجھے گندگی لگ گئی ہے میرے ہاتھ خراب ہو گئے دھوئے اور جو کیچڑ میں رات دن گھومتا پھرتا رہتا ہے وہ گوڈے گوٹے اگر کیچڑ لگی ہوئی سو جاتا ہے آرام سے پتے گا ہمارا حال وہ ہے گوڈے گوڈے کیچڑ میں اس کو فجور میں ہم پھنسے ہوئے اور سکون سے سوتے ہیں ان میں سے کسی سے ہو جاتا تو آگے رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں پاک کریں گندے ہو گئے ہم صفائی کا اتنا سینس پیدا کر دینا لوگوں کے اندر کہ ذرا سی بدی بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو دے وہ ماحول پھر ان کے لیے طیب چیزیں حلال کریں گے اور خبیث چیزیں حرام کریں گے یہ رسالت کے جو فضائل ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وایاد اسرحم و اغلال اللّتی کا نت عالی اور وہ ان سے وہ بوجھ جو ان کے پادریوں نے ان کے مولویوں نے جن کو پادری کہ اور ان کے درویشوں نے جن کو روحبان کہتے تھے الاحبار و احبار قلم سے لکھنے والا حبر قلم حبر ہوتا ہے جو پین کی سیاحی ہوتی ہے وہ قلم حبر ہوتا ہے اور جو لیڈ والا ہوتا ہے سکے والی پینسل اس کو کہتے قلم رساس اللہ بار اشارہ کیا سیا سے لکھنے والے یعنی علما اور روحبان جو ان کے رائب ہیں ان کے پیر ہیں انہوں نے لاد دیے تھے وہ بوجھ جو ان کے, ان کے پیروں نے اور ان کے مولویوں نے ان پر لاد دیے تھے وہ نبھی آ کے ہٹائے گا ٹھیک ہے اور کچھ ان لوگوں نے خود غلو میں کہا گیا اہل کتاب لا تغلوفی دین کو کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو جتنی نیکی بتائے گی ہے اتنی کرو جتنا تمہارے رسول کو مقام دیا گیا اسی تک رکھو خدا مت بناؤ لا تغلوفی دینے کو اب وہ اپنی دین میں زیادتی کر رہے جو عبادات اللہ نے فرض نہیں کی تھی تو وہ ان کو اس طرح کر رہے تھے جیسے وہ فرض ہیں وہ لوگ اس کا نام ہے انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی کوئی کمی نہیں کی لا تغلوفی دینے کو زیادتی مت کرو یہی بات اب بھی ہے جو عبادات دورے نبوی میں نہیں تھی دورے صحابہ میں نہیں تھی دورے تابعین میں نہیں تھی آپ ان کو عبادت کے طور پر اگر ایجاد کریں گے تو یہ آپ وہ بوجھ ڈالیں گے جس سے دنیا دوسری طرف سے بھاگ کے آئی اسلام کی جو چیز اس وقت غیر مسلموں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور اس میں اسلام میں انہیں جو کشش محسوس ہوتی ہے اور اسلام میں وہ آتے ہیں تو یہاں چھاؤں سمجھ کے آتے کا سانس لینے کو ملے گا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرتے یہ دن انہیں بڑا خیال لگتا بڑا سوکھا دین ہے ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے درمیان میں پوپ کوئی نہیں ہے درمیان میں کوئی پیسہ تیلا کو نہیں دینا کسی پوپ کو اپنے گنا بخشوانے کے لیے مکھی کے سار کے برابر آنسو نکل آئے تو جانم کی آگ جو ہے تیرے حصے کی وہ ختم ہو جائے گی وہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے آتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں تو مولوی صاحب نے اور پتہ نہیں اکٹرائے اور پتہ نہیں کیا ٹول ٹیکس اور کیا چنگی جان لگائی ہوئی ہیں مولویوں نے تو جہاں سے باہر کے آئے وہاں سے زیادہ ٹیکس یہاں لگائے ہوئے مولوی تو یہ دین سے متنفر کرنے والی بات ہے لوگوں یعنی جو حضور نے فرمایا میرا دین ایک تو یک سو ہے اس میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس میں سب ہے آسانی وسط لابس لابس اس کو لا تنگ مت کرو تو اس میں جو بہت ان لوگوں نے ڈالے ہوئے ہوں گے وہ میرا نبی آکن ہٹائے گا رہبانی کتنا بڑا یعنی آپ دیکھیں کہ ذاتی قربانی کتنی بڑی ہے کہ ایک نن یا ایک پادری زندگی بر شادی نہ کرے مالی قربانی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں یہ بہت بڑی قربانی اور دین کے نام پر انہوں نے کی اور اللہ تعالی نے اتنی بڑی قربانی کو ڈس آن کر دیا میرا اس کے ساتھ کوئی قلب نہیں کیوں ابتدا ہوا انہوں نے خود اس کو کریٹ کر لیا بدعت کہتے اس چیز کو جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو اجتہاد کیا جا سکتا ہے اجتہاد کسی مثال کو سامنے رکھ کے ہوتا کہ فلاں کیس میں ایسے ہی ملتے جلتے کیس میں فلاں فیصلہ کیا گیا تھا لہٰذا یہاں یہ چیز ہوگی و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے بدیر اس سما بات نام ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی کوئی اصل موجود نہیں تھی کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کا کریئیٹر ہے مٹیریل کا بھی باقی اس سے بننے والی کائنات کا بھی تو بدیع بدر یہیں سے بنا ہے بدیع سماوت والا نئے سرے سے کائنات کو عدم سے وجود میں لے آنے والا ایسا نہیں کہ پہلے کوئی پتھر چتھر موجود تھے تو کٹ کٹ کے اللہ تعالی نے چند منا لیا ہے ایسی بات نہیں مادے کا بھی وہ خالق ہے اور مادے سے بننے والی چیزوں کا بھی وہ خالق فرمایا راہبانیت ما کتب نہا عالحم راہبانیت انہوں نے بدت کی تخلیق کی ہے انہوں نے ما کتب نہا میں نے لکھی اسی طریقے سے نیکی کے جذبے کے ساتھ میں نے کہا تھا یہ بھی امتحان ہے کہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہوا ہوا ہو اور آپ اس جذبے کو آپ جو آپ کا جذبہ کہہ رہا کہ یہ کام بھی کر دو اسے آپ پیش کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور وہاں سے اجازت ملے اپروو ہو تو وہ کام کریں آپ اور اگر اپروو نہیں ہوتی تو آپ کا جذبہ جو مرضیہ کہہ رہا یہ بھی ایک امتحان یاد رکھے شیطان جس بندے کے اندر نیکی کا جذبہ مشتل ہوتا ہے اس کے آگے نیکی رکھ کے مارتا ہے جو گھر سے مر رہا ہو اس کے ظاہر کوئی کیوں دے گا اور پھر بدت تو وہ فیل ہے جس میں بندہ توبہ بھی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو اب ہمارے جو چار فرائض بیان کیے گئے وہ رحمت عامہ حاصل کرنے کے لیے جس کا تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا اپنی قوم کے لیے کیا تھا چار شراب بیان کی فلازی نہ آمنوب پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے یہ پہلا وہ الزارو ہو وہ ہو تین وک انور اللہ زی ان یہ چار پہلی چیز محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول ایمان لانا آپ کی دو حیثیت ایک وہ جو بے ست سے پہلے تھی آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ اللہ مکے والے اس کو تسلیم کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ اللہ نام کا ایک بندہ ہے بڑا سچا ہے کول کا بڑا پکا ہے بڑا امانتدار ہے فیصلے بھی ان سے کروا لیتے تھے یہ حیثیت انہیں معلوم جب صلاح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو آپ نے جو ڈکٹ کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھا کہ حاضہ ما بین محمد رسول اللہ و بہین اہم مکہ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا انہوں نے کہا جی اگر آپ کی رسول کی حیثیت کو ہم تسلیم کر لیں تو یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی کیا جھگڑے ہی سارے ختم ہو گئے آپ لکھے آزاد ما بینا محمد ابن عبداللہ اللہ اس کو ہم تسلیم کر معدے میں وہ چیزیں لکھی جانی چاہیے جو دونوں طرف سے مانی جائیں متفق علیہ ہوں وہ اس حیثیت کو مانتے تھے دوسری حیثیت آپ کی رسالت کی جس کو مکے والے نہیں مانتے وہ بار بار کہتے تھے پرانے حکیم کہتے ہیں کلینا مہانا بادشاہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں کوئی ایسی بات نہیں تھی مکے والے یہ حضور کو کہتے تھے کہ آپ نور ہیں اور حضور ان کو سمجھا رہے تھے کہ کلینا انا باشر ہو مسلو یہ یاد نازل کی ہوئی مکے والے اعتراض کر رہے ہیں انا ماہتا بادشاہ حقیقت میں تو آپ ہماری طرح بشر تو اس کا جواب تو یہ تھا نہیں میں نور ہوں فرمایا کل اناما آنا بادشاہ مسلو یہاں تک تو بات ٹھیک یہ بات ہے محمد بن عبداللہ کی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن جہاں سے میں تبدیل ہوا ہوں جہاں سے میری حیثیت بدلی ہے وہ تم مانتے نہیں ہو یو آئی لیا میری طرف وہی آ گئی ہے رشی تبدیل ہو گئی اب اب تمہارا یہ اسرار کے انام مانتا بادشاہوں مشرو اس کا مانی کوئی نہیں ایک آدمی کل تک محلے میں آپ چوپال میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرے دن وہ جا کے وزیر اعظم بن جاتا ہے اب آپ اسی طرح اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ جو ہوٹل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا تھا اب اس کی حیثیت تبدیل ہوگی اب آپ کو پتہ نہیں کتنے پاپر بیلنے پڑیں گے اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ غارے راہ تک تو ٹھیک تھا ان نمبار ہو اس لیکن جب ایک اس میں رب کلّہ جی خالق ہو گیا یوحا ال میری حیثیت تبدیل ہو گئی ہے یہاں سے فرق پڑے تو حضور کی اس حیثیت پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نمائندے وہ اللہ کے ترجمان ہیں اب اللہ کی پالیسیز کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا اب اللہ کی پسند ناپسند حضور کے منہ سے نکلے گی گفتائے او گفتائے اللہ بود اب ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے گرچہ چز حلق میں عبد اللہ بود اب وہ عبد اللہ کے منہ سے نکلا اس حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے اور جب یہ ایمان فل واقع ایمان فارمیلٹی پوری نہ کی ہوئی ہو تو جو اگلے تین تقاضے ہیں وہ اس کا ایک پھل ہے یعنی اگر ایمان ہو تو اگلے لازمی ہوں گے اور اگلے تینوں تقاضے تب ہی نہیں ہوں گے جب پہلے والا نہیں ہوگا جب ایمان نہیں ہے حضور کی رسالت تو احترام کہاں سے کرے گا حضور کی نصرت کہاں سے کرے گا وہ تو بیچ منجدار کے چھوڑ کے پلٹ کے پیچھے آ گیا تھا تین سو آدمی ساتھ لے کر اور پیر بھی کب کرے گا اس نور کی اگر وہ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ نور اللہ کی طرف سے آیا تو اصل میں تو یہ ایک ہی سب سے بڑا تقاضا ہے بقیہ تینوں تقاضے جو ہیں وہ اس کے تابے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں آمن بل قرآن منست علم وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا نہ میں قبول کروں گا نہ اللہ اس کا ایمان قبول کرے ہم اس شخص کے قرآن پر ایمان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے جب تک اس شخص کے جو قرآن کے حرام کو حلال کر لیتا ہے سے قرآن نے روکا اس کا ارتقاب کرتا ہے ما نبل قرآن ہے نہیں مان لایا قرآن پر وہ شخص اللہ جی وہ جو لو محارما ہو جو اس کے محارم کو اس کے ڈونٹس کو ارتقاب کر لے حلال کر لیتے مانست استحل محارمہ جو اس کے حرام پر جا پڑا ہے تو اب اسی حدیث سے دیکھیے کہ نبی پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے جو نبی کے حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھتا حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتا ایمان کا تقاضا یہ بحثیت رسول جب آپ ایمان لے آئے تو اب آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس کی ری پروگرامنگ کروانی پڑے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا پروگرام انسٹال کروانا پڑے زندگی کے ہر شعبے کے بعد شادی ہے بیاہ ہے کھانا ہے پینا ہے باتھ روم کا معاملہ ہے ڈرائنگ روم کی زندگی ہے بیڈ روم کی زندگی ہے مارکیٹ کی زندگی ہے زندگی کا کوئی شعبہ پرائیویٹ نہیں رہ جاتا وہ رسول اللہ کی ایکسس میں ہوگا تو تمہارا ایمان ہے جہاں تم نے رسول کے لیے دروازے بند کیے وہ رسالت پر ایمان ختم ہو گئے اس لیے فرمایا ماکان والے مومن ان ولا مومنت کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ایزا قزا اللہ ہُوا رسول جب فیصلہ کر دیں اللہ رسول ماکان علیہ مومن ولا مومن تم ایزا قزا اللہ رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں ان یقون اللہ مومن ہے تو اختیار باقی کوئی نہیں ہے اختیار اللہ رسول کے پاس ان یقون اللہ ملخی دے ہیو نو آپشن اور اب اگر اپنا اختیار باقی رکھا ہوا ابھی قبضہ باقی رکھا ہوا تو ایمان کوئی نہیں ہے بڑا سیدھا سا اس میں کسی قسم کی کوئی گنجلک نہیں ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے بڑی سیدھی سی بات ہے بڑا سیدھا سیدھا فارمولہ ہے اپنا اختیار زندگی کے کسی بھی شعبے پر اگر تم نے رکھا ہوا تو مومن نہیں اس لیے کہ کسی بھی معاہدے کی ایک شک کو خراب کرنا ٹیمپر کرنا پورے معدے کو منسوخ کرنا ہے آپ جو بھی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی بھی اس کے اندر درستگی اگر آپ نے کوئی اپنے قلم سے کر دی تو پورے کی پوری جو سند ہے وہ ساری کی ساری نالینڈ اینڈوائڈ ہو جائے گی لکھا ہوتا نا سرکاری ہے. ان یقون خیارہ تو من امرحیم من امرہم نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے زکات اور حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، من امرحم اباؤٹ دیئر پرسنل افیئر تیری شادی بیاہ تیرے ختنے تیرا دفن کرنا تیرا جنازہ پڑھنا تیرا نہانا تیرا سونا زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہاں میری مرضی چلتی ہے تو پھر تم مومن نہیں ہو مرضی اللہ رسول کی بڑا پیارا لفظ آ استعمال فرمایا فلازی نام انوہی جو رسول پر ایمان لے آئے واضح مارنس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر وہ حضور کی تعظیم کریں یہ مفتوم ادا کیا گیا تعظیم عربی کا لفظ واضح ہو کیوں نہیں آیا تکریم کرم ہو کیوں نہیں آیا ازداروح کیوں آیا یہ اتنا جامع لفظ ازداروح کا تین مطلب ہیں جو یہاں تینوں مقصود ایک ہے انگلش اربک ڈکشنری کے اندر ٹو سیک ہز ری اپروول کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے گھر میں فیصلہ ہو گیا بیوی بی بچے بھی راضی ہیں صاحب بھی راضی ہیں اس کے بعد فائنل اپروول کے لیے اس کو اللہ رسول کے سامنے پیش کرنا یہ کیا کہنا رسول نے اوکے okay کیا تو ہوگا اگر انہوں نے اس کو ڈس اپروو کر دیا تو اٹھا کے پھینک دیا جائے عوام تیار ہو گئے ہیں پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے کیبنٹ نے پاس کر دیا ہے, پریزیڈنٹ نے سائن کر دیے ہیں لیکن پھر ٹو سیک ہز ری اب پیش کیا جائے گا یہ محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس کرتے تو ہوگا ورنہ واپس بھیج دیا جائے ایران میں ایک مجلس بازرگان ہے بزرگ جس کو ہم کہتے ہیں بزرگان اس کو کہہ رہے مجلس بازرگان دا ایلڈرس ان کی پارلیمنٹ پاس کر دے ان کا صدر پاس کر دے 99.9% نائن عوام اس کو پاس کر دیں مجلس بازرگان نے اس کو جو ہے وہ نئی سینکشن دی تو وہ قانون واپس رد یہاں پہ بٹھاؤ اللہ رسول وہ اس کی اپروول سیکھ کرو ان کی مرضی معلوم کرو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اگر ایمان لہذا ہمارے ہاں ہمارے آئین کی جو کلاس ون اے ہیں، جو ہے جو احساس ہے آئین کی اور کسی بھی ملک کے اندر جو کلاس ون اے ہوتی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کی وہ ماں ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی ساری آئنی تبدیلیوں اس کے تابے ہوتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ نو لیجسلشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکے گا نو لیجسلشن ول بی ڈن قرآن اور سنت کے جو خلاف ہو اور عدالت بنا دی گئی کہ یہ عدالت چیک کرے گی آئین کو کہ اس میں کوئی تبدیلی کوئی ایڈیشن اس کے اندر کوئی انڈورسمنٹ اس کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہو گئی بقیہ عدالتوں کے جج آئن کی پابندی کا حلف لیتے ہیں اور سریا کورٹ کے جج قرآن اور سنت کی پابندی کا حلف لیتے ہیں انہیں تو اس کو چیک کرنا ہے پاپ بند ہو گئے تو جو آپ نے لکھ دیا ان کے ہاتھ بند گئے ہے جی دوسری چیز ایز تو ریورس اب القلام آزاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے ریورس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو ان سے ہٹائیں دور کریں پیچھے کریں تو ریورس لیکن بات پھر یہیں آئی ریورس اپنے فیصلوں کو کرے فیصلہ ہو گیا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ چور سب کا اتفاق ہے رائے منافع ہی منافع نظر آ رہا ہے ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے لیکن رسول نہیں مانتے دو باتیں یا رسول اپنا فیصلہ ریورس کرے گا یا تم اپنا فیصلہ ریورس کرو کوئی تیسری صورت ہے نہیں یا رسول اپنا قدم پیچھے ہٹائے گا فیصلہ بدلی کر لے گا یا تم فیصلہ بدلی کرو گے وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہٹیں ناک بین الاقوامی حالات اقتصادی حالات اللہ رسول کہتے ہیں فیصلہ واپس نہیں کرنا سود کھانا ہی ہے تو الا نے جنگ اللہ رسول کی طرف سے. رو کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ کر لیں تو کوئی بات نہیں اس سے ہماری معیشت سدھر جائے گی بین الاقوامی اداروں سے جنگ نہیں کرنی ہم نے تنہا نہیں ہونا ہے اسلام نافذ کر دیا تو ہم تنہا ہو جائیں گے اللہ محکم ان کن تو اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہارے ساتھ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ ہے لیکن نہیں ہمیں تو واہ چاہیے ان وہ تنہا نہیں جن کو تم سمجھتے ہو افغان تنہا ہیں وہ تنہا نہیں ہے جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا تنہا تم ہو ظالم ہو ہر چیز بیچ بٹا کے تم ان کو ان کے منہ بھر رہے ہو ان کی تجوریاں بھر رہے ہو کسی نے کچھ معاف کیا ہے تم دنیا کا واج ملک ہے جس پر قرض ہی کوئی نہیں سوکھی کھاتے لیکن اپنی کھاتے کچی سڑک پہ گاڑی دوڑاتے ہیں لیکن وہ کچی سڑک ان کی اپنی ہے تمہارے موٹر وے کی طرح بکی ہوئی نہیں ہے وہ تنہا نہیں ہے اللہ ان کے ساتھ تو دو یا رسول اپنی رائے تبدیل کر لے یا تم اپنی رائے تبدیل کر لے مومن ہے تو اپنی رائے تبدیل کر لے اور ہمیں خلفائے راشدین کے فیصلے ملتے ہیں رو صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا تھا وہ تو اس طریقے سے نہیں تھا فوراً اپنے فیصلے کو ریورس پوچھتے تھے اس معاملے کے بارے میں آپ لوگوں کے علم میں کوئی ایسا فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کے مطابق فیصلے کر وہ اب اس میں دو چیزیں ایک تو آپ کی شخصیت کا احترام جو ظاہر میں کرنا پڑے گا اس کے کچھ آداب ہیں کچھ لوازمات ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ان کو واضح طور پر بتا دیا ہے لا دعا اور رسول بینکم کا دعا باد کمبا دیکھو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی کا بلانا رسول کا بلانا اس طریقے کا نہیں خبردار ہو جاؤ جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو لا لاتو دعا رسول رسول کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو لہذا اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور کو ندا کی آواز دے کے کہ یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ حضرت عباس حضور کے چچا ہے مگر ان کے بھی یا محمد کہنے پر پابندی جی. نام سے نہیں بلا سکتے تو غالم و نفیق رسول اللہ یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب سے بڑی کوالیفکیشن سب سے بڑا مقام ہے ایک آدمی نے ڈاکٹریٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو جو اس کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے اس سے بلائیں گے نا وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب کاری صاحب جو آپ کو عزیز ہوگی جو اچھی لگے گی فرمایا سب سے بڑا مقام ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور ان کو بلانا ہے یا رسول اسی طرح کیسے فرمایا لاطر فاسو تک نبی تم بڑے نیک ہو تم نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا اس دین کی خط کہیں اس زوم میں نبی کے سامنے بے تکلف نہ ہو جانا نبی کے ساتھ فرینک نہ ہو جانا کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے لا ترفا سوا تم فاؤ کا سو تین نبی ولا تج ہرو اور کبھی بھی اپنی بات کو ان کی بات پر بلند نہ کرنا پورے زور سے نہیں بولنا والیوں پورا نہیں کھولنا ہے ولا تج ہرو بالقول بالکل کیوں انتہ بتا معلوم تمہاری ساری قربانیاں ضبط ہو جائیں نال اینڈ وائڈ ہو جائیں گی وہ انتم لات تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا پتا کیوں نہیں اس لیے کہ کچھ جان بوجھ کے کیا ہو تو پتا ہو نا ذرا آواز بلند ہو گئی ہے اور سارا کچھ اللہ تعالی نے اٹھا کے ادھر پھینک دیا ہے. کبھی بھی کسی آدمی کو اپنی نیکیوں کے زون میں اپنے امال کے زوم میں کبھی بھی اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے نہ رسول کے ساتھ نہ اللہ کے ساتھ اپنی حد کو پہچانو تم کتنے بھی نیک ہو اس کے بندے اس کے غلام اللہ تعالی کو کسی کے عمل اٹھا کر پھینکنے میں کوئی ذرا دیر نہیں لگتی اللہ کسی کا زیر احسان نہیں واقعم نا مل امنام الفض اللہ حبا منصورہ پھر ہم آگے بڑھیں گے ان کے عملوں کی طرف اور ٹھوکر مار کے ان کو ہم خاک بنا دیں گے اڑا کے رکھ دیں گے اگر کوئی عمل کیے نا کیوں اٹھا کے پھینک آواز بلند نہ ہو اب حالت یہ تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب حضور بیٹھے ہوتے مستی نبی میں لگتا تھا کچی تھی نیچے چٹائی بچھی ہوتی تھی اور سنگریزے ہوتے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اربوں کی زمین پہ ملتی کوئی سنگے مرمر نہیں ہے کوئی کاشی نہیں لگی ہوئی ہے کوئی تاخت نہیں بنا ہوا کوئی پلائی کی ڈیکوریشن نہیں ہے دیا بھی سن نو ہجری میں فتح مکہ کے بعد پہلا دیا جلا ہے مسجد نبی میں اندھیرا ہوتا تھا اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت ڈیکوریشن ہوتی کوئی نہیں تھی عیسائیوں کے گرجے بڑے بڑے ڈیکوریٹڈ آپ ٹرکی میں چلے جائیں جو گرجہ ان کا بنا ہوا ہے وہ پری اسلام جس کو اب مسجد بنا دیا انہوں نے اور بڑی حسرت سے عیسائی سیاح کو دیکھنے آتے ہیں اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے صرف میراب بنائی ہے اس کی حیت تبدیل کرنے کے لیے تاکہ پتا چلے یہ مسجد اور قبلے کا رخ پتا چل جائے اور کچھ نہیں چھیڑا انہوں نے کتنا ڈیکوریٹڈ ہے وہ پری اسلام تھا وہ ایسی کوئی بات نہیں ربوں کو پتا کوئی نہیں تھا انہوں نے دیکھا نہیں تھا دربار لگتا ہے فرمایا صرف عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسی ہستیاں تھیں جو نظر اٹھا کے حضور کو دیکھا کرتی تھے حضور ان کو دیکھ کے مسکراتی باقی سب کی نظریں جھکی رہتی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا بارہا میں نے دیکھا ہے ان کو پھر بھی جی بھر کے دیکھا نہیں کبھی اٹھتی نظر پڑ جاتی تھی نظر جکا لیتے تھے نظروں میں نہ نبی کے دیکھنے کو بھی وہ دیکھنا مت ایک صحابی ہیں بچے ہیں باپ فوت ہو گیا چچا نے پالا ہے امارت کے ماحول میں پلے اسلام قبول کر لیا چھپائے رکھا پھر آخر چچا کو بتایا اس لیے کہ دل کرتا تھا کہ جا کے حضور کے پاس بیٹھے اسلام کو چھپایا ہوا ہے ڈکلیئر نہیں کر سکتا آخر انہوں نے چچا کو بتایا کہ چچا میں تو ایمان لے آیا ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جا رہا ہوں تو چچا نے کہا دیکھو کہ ابھی تمہیں دنیا کی آواز کو نہیں لگی پتر تمہیں پتہ نہیں آتا کہاں سے کھاتے کہاں سے تمہیں کپڑے منہ سے نکلتے ہیں کپڑے مل جاتے ہیں منہ سے نکلتا ہے کھانا مل جاتا ہے منہ سے نکلتا ہے یہ چیز مل جاتی ہے تم میں ذرا ہوا لگی نا میں نے یہ سارا کچھ واپس لے لیا تو تمہارا اسلام جاتا ہوا نظر کوئی نہیں آئے گا ابھی تم نے دھوپ کوئی نہیں دیکھی آپ نے فرمایا ایک جملہ کا صرف فرمایا چچا اللہ کی قسم محمد کے چہرے پر ایک نظر دنیا میں مافیہ سے بہتر ہے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھنا دنیا و معافی سے بہتر اتنی بات کی ہے چچا نے کپڑے اتارے ہیں کپڑے میرے کپڑے اتار کے نکلے یہ مشرق کے کپڑے ہیں یہ گندے ہیں کافروں کے کپڑے ہیں تم بڑے پاک صاف ہو پاک صاف لوگوں کے پاس جا رہو یہ گندے کپڑے اتار کے جانا کپڑے اتار ماں نے اپنی چادر اٹھا کے پھینکی ہے بچے پر اس چادر کو انہوں نے پھاڑا دو ٹکڑے کیے کلنگوٹی بنا ایک اوپر ڈال کے دل بجا دو ٹکڑوں والا نظروں میں گستاخی نہ ہو ایک صاحب تھے ان کی آواز قدرتن بلند کے بعد لوگ ہوتے ہیں جن کا منیمم والیوم جو ہے وہ بھی بہت ساروں کے میکسیمم سے زیادہ ہوتا قدرتی بات ہوتی انہوں نے آنا چھوڑ دیا مجلس یہ آیت سننے کے بعد کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی تو امال سارے ضبط ہو جائیں گے ہبت ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو چار ٹائم دیکھتے رہے اس کے بعد آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہے کہا اللہ کے رسول وہ تو گھر میں ہیں اور رو رہے ہیں یعنی فراق میں رو بھی نہیں اور ڈر سے جاتے بھی نہیں آپ نے فرمایا میں بلا ہوں بلایا گیا میں کیا بات کہ اللہ, اللہ کے رسول اللہ نے یہ فرمایا اللہ طرف تک فوکس ہوتے نبی اور میری آواز بلند ہے میں کیا کروں یہ میرے بس کی بات نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کی آواز سے میری آواز بلند ہوگی تو میری سارا کچھ ضائع ہو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں تمہارا تو اس میں قصور کوئی نہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ازار بند جو ہے نچلا جو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو اور جو تخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے ان کا یہ گوشت کوئی نہیں تھا پیچھے ہپ کے اوپر اور وہ ان کا پجامہ سلپ کر جاتا تھا ہم اوپر کترے وہ پھر نیچے چلا جاتا تھا اب ذرا اف آدمی کو سودا پکڑا ہوا ہے کوئی اور کام میں ہاتھ بیزی ہیں تو وہ نیچے چلا گئے تو بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا کروں میرا تو پاجامہ ٹھہرتا ہی نہیں آپ نے فرمایا بو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں یہ مجبوری ہے. تو آسز اگر اس سے مراد توقیر لی جائے تعظیم لی جائے تکریم لی جائے تو ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کی ہستی کی کرنی تازیم کہ بظاہر کوئی قسم کسی قسم کی اس میں توہین نہ پائی جائے لاترفا ہوا سواتکا سوت نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے زندگی بر مدینے میں جوتا نہیں پہنا کس نے پوچھا آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے کہنے لگے میرا نبی ان گلیوں میں گھومتا رہے کہ میرا جوتے والا پاؤں ان کے پاؤں پہ نہ پڑ مسجد نبی میں آپ نے درس دینا حدیث کا چھوڑ دیا گھر پہ جو لوگ آ جاتے تھے ان کو درس دیا کرتے تھے تو کسی نے خبر اڑا دی کہ مالک جو ہے مغرور ہو گیا آپ نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں مغرور نہیں ہوا مجھے سیلان البول کی بیماری ہو گئی میرا پیشاب نہیں رکتا کترا چلتا رہتا اور میں اس حال میں نبی کے جوار میں نہیں بیٹھ سکتا نبی کے پڑوس میں نہیں بیٹھ سکتا میرا دل نہیں کرتا اسی لیے کہا گیا کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی وفات کے بعد یار لوگ اس کو کہا کرتے ہیں آپ کے وصال کے بعد قرآن حکیم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے وصال کا مطلب ہوتا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ جڑ جانا موسل وہ چیز ہوتی ہے جو جوڑتی ہے جس میں سے کرنٹ گزر جاتا ہے اس کو آپ موسل کہتے ہیں ایک سرے کے, کے کرنٹ کو دوسرے سرے میں بھیج دیتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور میں سے نور تھے اللہ نے دو ٹوٹے کر کے ایک سے محمد کو بنایا تھا ایک جو ہے وہ خود بنا وہ کہتے ہیں وشال ہو گیا وہ جو ٹوٹا الگ کیا تھا اللہ نے اس ٹوٹے میں جا کے وہ مل گیا جو مستفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر یہ ان کا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آفا ممام محمد ان اللہ رسول قد خلا من قابل رسول آفا ام موت کا استعمال کیا او کو ان قلب تم اللہ اکاب کا می تن و انا ہم می تون تما ان کم رب آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام اسی طرح ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آیا جیسا آپ کی فیزیکل لائف کے اندر آپ کی زندگی کے اندر تھا اب بھی حضور کے روزے کے سامنے جا کر بھی لا ترفہ تک فوکس ہوتے اور یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھا کرتے صحابہ اپنی آواز کو پست رکھا کرتے مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز میں درس دینا منا تھا اس لیے کہ وہ جس طرح اپنی زندگی میں رسول تھے آج بھی اسی طریقے سے رسول جس طرح اس وقت آپ کا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا تھا آج بھی آپ کا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا اس لیے جب آپ کی حدیث سنی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رسول سامنے بیٹھے اور آپ قول سن رہے ہیں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حدیث کی مجلس لگتی تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ وضو کر کے عطر مل کے بہترین کپڑے پہن کے آ کے بیٹھتے تھے ڈوک اور دب دبے کا یہ عالم تھا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک نے کبھی رستے میں کھڑے ہو کے بھی کوئی حدیث سنائی ہے وہ کہتے تھے کہ یہ مستاخی ہے حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے جس جگہ چاہو رسول کو کھڑا کر کے کچھ نہیں پوچھ سکتے ان الزین یوناد خجوراتے اکثر ہملہ یا کلون ایک بندہ اپنا ریور چھوڑ کے آیا ہے بکریوں کا کوئی مسئلہ پڑ گیا ہو تو میں جا کے ابھی پوچھ کے آتا ہوں اب اسے ڈر بھی یہ لگا ہوا تھا کہ پیچھے کہیں کوئی چیز کھا نہ جائے بکریوں ادھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا قیلولے کا وقت وہ پریشان پھر رہا تھا پھر یہ بھی پتا کوئی نہیں تھا کہ حضور ہے کس حجرے میں بیویوں میں سے کس کے یہاں حضور کی باری ہے وہ پریشان پھر رہا تھا ایک ہجرے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی کانوں میں پڑ گئی تو فورن باہر سے اس نے آواز دی یا محمد اخر چلائی ہم ذرا باہر نکلے میری بات اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکشن لیا انزی نونا ادونا کمیور حجرات جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ہوں لایا ان کی اکثریت کو اقل کوئی نہیں ہے اس لیے میں معافی دے رہا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کو کا ابھی پتا نہیں ہے اب بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں ایکشن لوں گا ولاؤ انم صبر خیر اللہ اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے یعنی اسی کام سے نکلتے حدیث بیان کرنے نکلتے مسائل بیان کرنے نکلتے تو ورنہ اپنے کام سے اگر آپ نکلے ہیں تو بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو روکے لوگوں نے مذاق بنا لیا کبھی کسی ڈاکٹر کو رستے میں اس طریقے سے نہیں پکڑ کبھی کسی ٹیچر کو نہیں پکڑتے مولوی کو جہاں دیکھا مولوی سامان اٹھا کے جا رہا ہے دس کلو ادھر دس کلو ادھر ہے زبردست پیشاب آیا وہ کہتا ہے گھر پہنچو اور باتھ روم جاؤ اور یہ رستے بھی لوگ کے کھڑے ہو گئے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے چھوٹا سا سوال ہے بھائی سوال چھوٹا ہی ہوتا ہے جواب لمبا ہوتا ہے اب اگر ان سے کہا جائے کہ جی آپ نماز کے وقت آئیں یا نماز کے بعد جی مولوی مغرور ہے جی لفٹی کو نہیں کرا یہ طریقہ غلط ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ علماء انبیاء کے وارث سے آپ نے جو بات پوچھی ہے پوچھنی ہے وہ وہی ہے جو آپ رسول سے پوچھتے تو علم تو وہی ہے لازا آداب بھی وہی ہے کسی شخص کا جانا اور کسی کے دروازے کو بجا کے اسے مجبور کر کے باہر نکالنا پتا نہیں کس حال میں اور پھر بیل پہ بل دی جا رہی ہے پتہ نہیں فائر بریگیڈ والوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہیں پہ بیل دی ہے انتظار کرو گے ابھی باتھ روم میں بھی ہو سکتا ہے دو چار منٹ لگ بھی سکتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے اہتمام کرنا ہے اور اس میں پھر ہوتا یہ کہ جب موڈ آف ہو تو فتوا بھی پھر ویسے ہی ملتا ہے سر کروی دوائی ملتی ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی درس حدیث ہو تو محفل کا حال وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہوتا تھا اس لیے کہ علم وہ ہے بات انہیں کی ہو رہی بات ان کی سنائی جا رہی ہے جیسے بات اللہ کے حضور کے منہ سے نکلتی تھی قرآن احترام نکلی حضور کے منہ سے اس کا احترام ہم کتنا کرتے حالانکہ بات، نکلی حضور کے منہ سے ہے اللہ کی کسی طریقے سے نکل کسی محدث کے منہ سے رہی ہے لیکن بات کس کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو حضور کی بات کے ساتھ آپ کی زندگی میں کرنا یہ تو ہو گئی اس کے ظاہری لوازمات جن سے کسی کو مفر نہیں ہے دوسرا اس کا پہلو یہ کہ حضور کی بات کی بھی اتنی تعظیم کرے یعنی ایک بات حضور نے کہہ دی ہے تو سارا آنکھوں پر اب ساری دنیا کہتی ہے جی نہیں جی ایسا ہے نہیں ایسا ہے نہیں جب حضور نے کہہ دیا میرے نبی نے کہہ دیا یہ وہ چیز ہے کہ پھر نبی کے طریقے پیارے ہو جائے نبی کی باتیں پیاری ہو جائیں نبی کا قول اتھارٹی بن جائے حضرت عثمان غنی رض کا ذکر اس واقعے کا کیا جا چکا ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی حضور تشریف لے گئے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ابھی مذاکرات چل رہے تھے ان کی طرف سے تین وفد آ چکے تھے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ میری طرف سے بھی ایک آدمی ان کو جائے سمجھانے کے لیے عثمان کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب ہوا اس لیے کہ آپ کی برادری مکے میں بہت زیادہ تشریف لے گئے وہاں کے رواج کے مطابق اس وقت جو تھا آپ بھی یہی ہے آپ یہاں سے جائیں تو آپ کو حرم میں داخل ہوتے ہوئے کرنا پڑے تھوڑا سا ریسٹ لینے کے بعد ان صاحبان نے جن کے یہاں تشریف لے گئے تھے آپ کے چچا جہاں جو تھے انہوں نے کہا کہ چلیے چل کے طواف کر لیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرمایا نہیں ہو سکتا میں کیوں تو میں جب تک میرا نبی نہ کرے میں نہیں کر طواف جن کی عادت تھی ادھر سے گزرتے تھے طواف کر کے جاتے تھے ادھر سے آتے تھے طواف کر کے جاتے تھے کہیں مجلس میں بیٹھنا ہے تواف کر کے بیٹھتے تھے یہ ان کی ڈے نائٹ لائف کا ایک فنکشن تھا کتنی عادت تھی لیکن اس عادت کو مسلمان کر لیا اب جوڑ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تیری عادتیں تابے نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علام کے ایمان کس چیز کا تو, تو غلام عادتوں کا رہا نا محمد کا غلام تو نہیں بنا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان عادتوں سے جان نہ چھوٹے اور عادتیں تابع نہ ہو جائیں ہوا کس کو کہا خش مرضی جب تک یہ مسلمان نہ ہو تب تک مسلمانی کا مزہ کوئی نہیں آؤٹ پٹ کوئی نہیں نکلے گی سوسائٹی کے اندر آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ طواف کریں مسلمان طواف نہیں کرتا دو دن لگ گئے تو کسی کے منہ سے نکلا پیچھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ میں کسی کے منہ سے نکلا تو عثمان کی تو موجی موجن کر رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ میرے بغیر عثمان طواف کرے دیکھیے اعتماد کس کا نام بات ہوئی ہے تو سب کی بات لینے کے بعد حضور نے اپنے دائیں ہاتھ پہ بایا ہاتھ رکھا عثمان کی طرف سے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیٹھ اتنا اعتماد مذاکرات شروع ہوئے بیت اللہ میں ہی. عثمان غنی رضی لات جب چلے تو ان کے چچا زب نے کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور سردار جب نکلتے ہیں باہر تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیا لباس ہوتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے تو آپ ذرا یہ تہمد جو آپ نے نس پنڈلی پہ رکھا ہوا تھوڑا سا نیچے کریے آک وڈ لگتا ہے اس سے آدمی کی پرسنالٹی ہارم ہوتی ہے شخصیت مجرو ہوتی ہے اس کو نیچے لٹکائیں سرداروں کے پاس جا رہے ہیں سردار بن کے جائیں آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا تہم جہاں پہ ہے یہیں رہے گا ہاں کا آزار صاحبنا ہمارے یار کا آزار یہیں تک ہوتا ہے بنا ہمارے رسول ہمارے ساتھی کا تحمد یہاں تک ہوتا ہے ہم نے سارے تحمد اپنی گھڑیاں ان کے ساتھ ہم نے ملا لی ہم نے اپنی عادتیں ان کے ساتھ جوڑ لی اب ہماری سرداریاں ان کی سنت کے تابے ہیں اب ہماری عزت ان کے ساتھ ہے یہ کیا سوچے ان کے ساتھ اسی تحمد کے ساتھ اتنا ہی باندھ کے گئے کسی صاحب نے دیا صاحب پہ مولوی پیسے ڈال رہے تھے داڑھی شاڑی رکھ لے آپ اس لیے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ایک کانسٹیبل تھا وہ داڑھی رکھنے پہ اصرار کر رہا تھا میک میں نے اسے ڈسمس کر دیا اس نے کیس کر دیا کیس سپریم کورٹ تک کیا سپریم کورٹ میں ایک جج نے اس کانسٹیبل کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ داڑھی اگر اتنی ضروری ہوتی تم اتنے زیادہ جو ہے وہ اس سے حساس ہو اور اس کے بارے میں تم نے اتنا لمبا ایکشن لے لیا اتنا پیسہ خرچ کیا اور کتنی عدالتیں تم ہو کے آئے ہو اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی تو زیال الحق صاحب رکھتے آپ کے جو ایک اسلامی جمہوریہ کے سربراہ اس بندے نے تو جواب دیا کہ جی یہ میں زیال الحق صاحب کی سنت سمجھ کے نہیں رکھ رہا میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے رکھ رہا مجھے اس کا ریفرنس دیا جائے اس کے بعد علماء نے دباؤ بڑھایا اس پہ کہ چونکہ تیری ذات اب صرف تو نہیں ہے تو چودہ کروڑ مسلمانوں کا ایک امیر ہے تیرے مثال دی جاتی ہے تو تم کیوں ایک ایسی مثال بنتے ہو تھوڑی بسم اللہ کرو اس پہ امریکہ سے ایک صاحب نے ان کو خات لکھا کہ یہ کہیں مولویوں کے دباؤ میں نہ آ جانا اس سے آپ کی شخصیت کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب آپ دوسرے سربراہوں سے بات چیت کیا کریں گے تو آپ اعتماد سے بات نہیں کر سکیں گے آپ سوال ہے کہ آپ جب دوسرے سربراہوں سے بات کریں گے تو کیا کریں گے آپ نے قرض ہی لینا ہے بھیگ مانگنی ہے تو منگتا جو ہے وہ کتنا بھی سوٹڈ بوٹڈ ہو اتنا زیادہ زلیل ہوتا ہے بھٹے آلو تو پھر بھی ترسہ آ جاتا ہے آدمی کہتے یار کوئی نہیں دوش کو لیکن اگر منگتا جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ اور مرسیڈیز گاڑی میں آ کے آپ کی گاڑی جو ہے وہ مزدہ کو انڈیکیٹر دے کے لائٹیں دے کے سائڈ میں پارکنگ میں کھڑی کر کے کہ جی میں مجبور ہوں پیسے دیں مدد کریں تو آپ کریں گے یہی ہوتا ہے شیئلٹ میں ہوتے ہیں وہ سعودیا سے آتے ہیں مانگنے والے ہمارے بھائی باندھے وہ ہمارے سندھ کے وہ لوگ ہیں بدنام کرتے ہیں ان کو وہی لوگ باقاعدہ لائٹ دیں گے آپ بہت ضروری کام جا رہا سمجھتے یار کوئی پردیسی پتہ نہیں رستہ ہے اس کو پوچھنا ہے پھر نمبر پلیٹ بھی سعودیا کی ہے تو ہمیں اور زیادہ پیار آ جاتا ہے تو گاڑی پاس بھائی ہم آئے تھے یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہو گیا ہمارا تو بس واپسی کے پیٹرول کے پیسے دے دیں کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو گئے پورا جہاز منگتوں چارٹرڈ جہاز جس کے اندر آپ نے توڑ پھوڑ کر کے تو بیڈ روم بنوایا ہوا اپنا کہ یہ تین چار گھنٹے جو ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو کسی قسم کی بیوی بھی ساتھ ہو بیڈ روم بھی بنا ہو مانگتا تو منگتا ہے اس میں آپ داری صاف کر کے جائیں گے تو اعتماد کہاں سے آئے گا مانگنے والے میں اعتماد کوئی نہیں ہوتا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جب اچھے دن ہوتے تھے تو ان سے نظر نہیں ملائی جاتی تھی بڑا اعتماد دن بدلے بیوی بی کا زیور بیچ کے یہیں کی بات جب بھی بات کیا کرتے تھا بھی فلاں شیخ صاحب کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں بھی فلاں کی مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہوں بھی فلاں وزیر کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں ایک سال کے اندر اندر ایسا پہیا گھما کہ وہ بندہ آ کے رو پڑا اور اس نے کہا کہ میرے یہ آخری جو زیور رہ گیا تھا وہ بیوی بی بی بی کا وہ نیکلس تھا بیچ کے میں نے تو اس دفعہ کا جو ہے وہ خرچہ پورا کیا ہے میں بالکل ختم ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جی اور وہ اعتماد اس بندے میں اب نظر نہیں آ رہا منگتے کے اندر کوئی اعتماد نہیں ہوتا بھائی وہ جب جس جرنل نے ہتھیار رکھوائے تھے ہم سے سیونٹی ون میں اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی ناف جتنی فوٹو دیکھ لیں اور جو سائن کر رہا تھا ٹائیگر ہمارا تازی تازی صاف کر کے آیا تھا اعتماد کس میں نظر آ رہا تھا تم ہو دائری اعتماد مجروح کرتی طالبان والوں کو کبھی دیکھا اللہ کی قسم جہاں بیٹھتے اس جگہ کو حسن لگ جاتا ان کا تو اپنا ٹی وی اسٹیشن کوئی نہیں ہے ایک تو وہ ہائی جیکنگ والا جو معاملہ تھا اس میں وہ تھوڑے سے ٹی وی پہ نظر آئے تھے اور دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کیسا گوسا دیا ہندو بہت بڑا سیاست دان بنتا ہے میں تو کہتا ہوں دو چار افغانی مانگ کے لے جائے ساتھ ہمارا پرویز بے چار ہندو سے معاملہ کرنا ہے تو حضور کی حدیث ہے اتقو کو فراسا مومن کی بچو سے یم دوروں پہ نور اللہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اللہ کا نور ہوتا وہ بھانپ جاتے ہیں راتوں کو کیسی پالیسی ہے ہندو آیا ہے وزیر خارجہ ساتھ لے کے آیا ہے ان کو بگا کے اپنے بندے لے کے گئے وہ ساتھ نہ تھا جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ان کی آنکھوں میں کبھی کسی نے بھوکے ہیں سوکھی روٹی کھاتے ہیں کاوے کے ساتھ میلی ہوتی ہے چادر ملا امیر المومنین مولا عمر کی اللہ تعالیٰ اس کی حیات کو طویل کرے میلی چادر رکھی ہوئی لیکن اتنا اعتماد ہے اور اتنا دبدبا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے آواز اونچی کر ڈاکٹر صاحب گئے مل کے ہم تو اعتماد ان میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ان کے کوئی موٹر وے کوئی نہیں بنے ہوئے کوئی ایٹمی بام نہیں بنایا ہوا انہوں نے کوئی بند نہیں ان کے یہاں بنے ہوئے کوئی فوارے نہیں ان کے چوکوں میں کاویہ کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے ہیں گورنر ان کا نیچے بیٹھتا ہے نیچے ان کی سپریم کورٹ بیٹھ کے فٹ بال گراؤنڈ کے اندر سیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ تینوں مولوی بھی نیچے اپنی چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے وہی سیشن بھی سنتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کاغذات اٹھا کے ہائی کورٹ کے آگے رکھ دیتا دوسرے مولوی بھی کیا دیتا. دوسرا بھی دونوں کی باتیں سنتا وکیل شیل کوئی نہیں ہے چور بھی سامنے شاید بھی سامنے وہ فیصلہ کرتا ہے تیسرے مولوی کے آگے رکھ دیتا ہے وہ سپریم کورٹ ہے نہ پیسہ مدعی کا خرچ ہوتا ہے نہ مدعا لے کا خرچ ہوتا ہے دو چار گھنٹے لگتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے وہیں وہ رسا ہوتے ہیں بھائی کرو جو کر کتنا اعتماد یہ اعتماد داڑیاں صاف کرنے سے کوئی نہیں آتا یہ رب کے ساتھ جڑنے سے آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک ابن زیاد سب کے اندر کہاں سے اعتماد آیا تھا اللہ کے ساتھ جرمنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عزت ہے